اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی پہلی پانچ آیات لے کر نظر اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورتا ابن نوفل کے پاس لے کر جانا ورتا ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق پھر سیدہ کا ایمان لانا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 اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو دس بجے سے صبح بجے تک گفتی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو کوئی بات ہے تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ تھوڑی سی رواداری کرو چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا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 میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر یعنی صبر جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت کی کہ وس بر کا ما صبر مین الرسول بس میرے مدنی صبر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 مکہ کی گرمی تو ابھی دیکھا نہیں چاہت قبل کیسے گرمی تھی؟ تو مکہ کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں مکہ دکل وکل نکل اور ملا ادھیکاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پسوا رہے کچر پسوا رہے گدہ پہ پسوا رہے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 کہ بیرون نے درچے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے انہی پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا زمین ہی دا زمین ہی نے لگ گئی انہوں کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو ریا کے سج دے کر, کر سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پہ اللہ کا سجدے کر رہے ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو ادھر خدا کا سجا کر کے اللہ کو بھی ادا کرنا چاہتے ہو میں کہا کیوں خراب کر دی جو ریائی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 کہ فرعون اشد من فرعون موسی حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون فرعون ہادی اما ابی جہل فرمایا میرا فرعون جو ہے موسا علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے بابا نے پوچھا ادور کیسے پر علیہ اسلام کا فراؤن جو مقابلے پہ تھا جس نے دعوی خدائی کیا تھا جو ان ربکم اعلیٰ کہتا تھا لیکن جب اس کو پانی کا ہوتا لگا تو کہنے لگا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 اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے اور اندر سے جو میری پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی پدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم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 اس نے دیکھا کہ سید ابو بکر سدی کر دی اللہ تعالیٰ اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں وہ بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا یا اینا اینا جا رہے وہ حاجر میں حفشے کی طرف جا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال اس نے کہا ابو بکر و اللہ کا تصل الرحیم خدا کی کسم ہے تم سلا رحم کردا کی کسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے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 چپ ہو گئے کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ اشرو گئے تو ہے ہی آگا پیشہ ہے تو کل لڑ پڑیں گے تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آ کر اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفارے قرآش جو تھے یہاں سے دوڑے اور سیدھے اپنے دگنا کے پاس پہنچے تو دیکھو تم نے پنا دیے اس کو یہ تھوڑا کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھے اپنا شریف کے پاس وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں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 اچھا میری بہن اس نے کہا ہا تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اس کا نام فاطمہ بن تلخاف تھا تو زندگی باقی بات باقی اللہ تعالی عالم برادرانی اسلام